میرا سوال تھا کہ آج کل کیونکہ دست شریف پڑھی جا رہی ہے ہمارے سلطماعت کے علماء کرام کچھ باقی متفق ہے یہ دفتے پڑھنا صحیح کافی ایسے ہیں علماء کرام وہ کہتے ہیں کہ ناز شریف کیونکہ دفت پہ پڑھنا آرام ہے آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں شکریہ کے بارے میں علماء کو تو شروع سے ہی اختلاف ہے کچھ اس کے جواز کے قائل ہے اور کچھ کراہت کے قائل ہیں لیکن یہ جو آج کی دف ہے یہ تو میرے خیال میں کسی کے نزدیک جائز نہیں ہے اس میں ردم ہے اتار چڑھاؤ ہے اس وقت کی دس جو تھی وہ اس میں یہ معاملات نہیں ہوتے تھے لہذا آج آ, بدگمانی سے اللہ بچائے یہ اصل میں آ, آ, ہمارے کچھ دوست جو ہیں وہ موسیقی کے یعنی رسیع ہو چکے ہیں یہ کسی نہ کسی طریقے سے نعت میں بھی موسیقی کو لانا چاہتے ہیں تو ان دوستوں سے گزارش ہی کی جا سکتی ہے کہ آتا کی نعت کو کسی طریقے سے رہنے دیا جائے اگر یہ ضرور آپ کو سازوں کی ضرورت ہے تو وہ جو قوالی جائز کہتے ہیں آپ ان کی طرف رجوع کر لیا کریں لیکن کم از کم ناز شریف جو ہے اس کو بغیر اور بغیر مضامین کے ہی رہنے دیں تو ان کی بہت بری مہربانی ہوگی آج کل ہمارے آ, ایک روفی صاحب ہیں نئے نار خان آئے ہیں آ, جیسا کہ میں نے سنا ہے دو برگر میں دادی اللہ غلط فہمیوں سے بچائے کرتے تھے تو اب گانے میں تو ان کو اتنی وہ یعنی مشہوری نہیں ہو سکی تو انہوں نے اپنا وہ ذوق یہ تو اچھا ہوا الحمدللہ کہ وہ گانے کو چھوڑ کر ناشریف کی طرف آئے لیکن انہوں نے کچھ ساتھ وہاں سے وہ چیزیں بھی ساتھ لے آئے دف وغیرہ کا مسئلہ بھی اللہ جلام عید کریم ہمیں شریعت پر عمل کی عطا فرمائے اور دف سے بچنا چاہیے دف کے ساتھ میرے نزدیک تو نعت کی توہین ہوتی ہے نعت کو دف کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے جی